میرے بھائیوں اندلس کی خبریں مشرق میں پہنچ رہی تھیں مسلمانوں کو اس کی اطلاعات آتی تھی جیسے کہ آج کل ہمیں برما مشرقی ترکستان اور پاکستان کے مظالم اور افریقی ممالک میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی خبریں ملتی ہیں اسی طرح اس زمانے میں بھی اندلس کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے ان کی خبریں مشرق میں یعنی مسلمان ممالک میں آیا کرتی تھیں مسلمان ممالک کے بادشاہ اور عالم اسلام مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے روتا تھا لیکن ان کے زمانے میں مسلمان ہمارے زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ غیور اور بہتر تھے اس زمانے کے بادشاہ اس زمانے کے حکمرانوں سے بہتر تھے چنانچہ مصر کے بادشاہ شاہ اشرف نے عیسائیوں اور صلیبیوں کے پوپ اور ان کے ممالک کی طرف سفارتی وفود بیچ کر مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر ایسا ظلم نہ کریں کیونکہ اسلامی ممالک میں ان کے نصرانی بھائی پوری طرح آزاد ہیں تو آخر ہمارے مسلمان بھائیوں پر کیوں ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے ہمارے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سلطان مصر نے دھمکی بھی دی کہ اگر شاہ قشتالہ اور اراغن نے ظلم و ستم کے اس طریقے کو نہ چھوڑا مسلمانوں کو ان کی زمین سے نکالنے کا سلسلہ ختم نہ کیا اور ان پر ظلم و ستم کی پالیسی نہ چھوڑی اور ان سے جو زمینیں چھینی گئی ہیں وہ انہیں واپس نہ دیں تو اسلامی ممالک میں رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کیا جائے گا اور مسلمانوں کے مظالم کا بدلا لیا جائے گا لیکن شاہ مصر اشرف کی دی گئی اس دھمکی کا پوپ اور کیتلیک بادشاہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اندلس سے اسلامی وجود کو ختم کرنے کی اپنی پالیسی پر عمل پیرا رہے ہسپانیہ سے مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے کوشاں رہے اندلس کے مظلوم مسلمانوں نے سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ کی خدمت میں خطوط بھیجے اور ان سے مدد کی درخواست کی ان خطوط میں سے ایک خط جو سلطان بایزید ثانی کے دربار علی میں پہنچا اس کے اختباسات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جناب علی اللہ کریم آپ کو سعادت عطا فرمائے آپ کی شہرت کو اور بڑھائے اور ممالک کی فتح کو آسان بنائے جناب کے مددگاروں کو عزت و سرفرازی عطا کرے اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل کرے آپ ہمارے آقا و مولا ہمارے دین و دنیا کے ستون جناب حضرت سلطان الملک الناصر دین و دنیا میں مددگار اسلام اور مسلمانوں کے سلطان دشمنان نے خدا کافروں کا کلا کما کرنے والے اسلام کی جائے پنا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار ظالم سے مظلوم کو انصاف دلانے والے عرب و عجم ترک و دیلم کے بادشاہ اللہ کی زمین پر ذیل سبحانی الہی قانون کو دنیا پر نافذ کرنے والے بہر و بر کے فرما روا حقوق کی پاسداری کرنے والے کافروں کو نیست و نابود کرنے والے ہمارے آقا و مولا ہمارے سہارا جائے پنا اور مددگار آپ کے ملک کو ہمیشہ کثیر مددگار میسر رہیں اللہ آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازتا رہے آپ کے کارنامے اور اثرات ہمیشہ باقی رہیں مشہور کارناموں اور بے شمار خوبیوں کے مالک نیکیوں کو ترجیح دینے والے جن کا آپ کو آخرت میں بہت بڑا آجر عطا کیا جائے گا اور اس دنیا میں بڑی عزت و تکریم اور کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی جناب کے بلند عزائم ہمیشہ جہاد کی فضیلتوں کے ساتھ مختص رہیں جناب کی تلوار ہمیشہ دشمنان اسلام کے خلاف بے نیام رہے اور اس سے صبح کے سینے میں ٹھنڈک پڑے جناب کی چمکتی تلواروں اور اسلحے کی زبانیں ہمیشہ ان نفیس ترین ذخیروں کا کھوج لگاتی رہے جو ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں بھلائیاں بہت زیادہ ہیں یہ تلواریں روحوں کو جسموں سے جدا کرتی رہیں آپ جناب ان لوگوں کی راہ پر گامزن ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں گے اس خط میں ایک ایسے قصیدے کے اشعار بھی تھے جن میں شاعر نے دولت عثمانیہ اور باعزید کی تعریف کی تھی اور دولت عثمانیہ کو ان لفظوں میں ہمیشہ باقی رہنے کی دعا دی تھی سلام دائمٌ متجددو کریم دس بہ مولا خلیفہ سلام مولایا ومن البس الكفار ثوب رغلہ سلام على من الله اللہ ملک بالنصر بن كل کلا سلام على مولایا من دار ملک قسطنطينية أكرم بها من مدينة سلام على من زين ملكه بجند أتراك من أهل الرعاية سلام عليكم شرف الله قدركم وزادكم ملكا على كل ملة سلام على القاضي ومن كان مثله من العلماء الأكرمين الأجلة سلام على أهل الديانة والتقى ومن كان ذا رأي من أهل المشورة ہمیشہ دم بدم سلام عزت کے ساتھ میں اپنے آقا کو مخصوص کرتا ہوں جو بہترین خلیفہ ہیں سلام ہو میرے آقا پر جو عزت اور عظمت کے مالک ہیں اور جنہوں نے کافروں کو ذلت کا لباس پہنا دیا ہے سلام ہو اس شخص پر جس کے ملک کو اللہ تعالی نے وسعت بخشی ہے اور ہر طرف اسے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے سلام ہو میرے آقا و مولا پر جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ جیسا شہر ہے اور قسطنتنیا کیا ہی خوب شہر ہے سلام ہو اس شخص پر جس نے اپنے ملک کو ترک سپاہیوں سے زینت بخشی ہے اور یہ ترک اس کی رعایا میں سے ہیں تم تمام پر سلام ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قدر و منزلت کو چار چاند لگا دیے ہیں اور تم کو ہر ملت سے بڑھ کر ملک عطا کیا ہے سلام ہو قاضی پر اور جلیل القدر معزز و مکرم علما پر جو قاضی کی طرح عالم اور نیک خصلت ہیں سلام ہو دیندار لوگوں پر اور اہل تقوا پر اور ان لوگوں پر جو اچھی رائے دیتے ہیں اور اچھا مشورہ دیتے ہیں